دیکھیے وہ جو ہم بات کر رہے تھے عمرانڈوں کے بارے میں رجب کسی کبھی بھی کنڈے دیتے ہیں تو وہی اس کے جو امام جافر سادے کا وہ حوالے کو کہانی ہے کہ ایک دن لکڑارا کوئی مرد انہوں نے امام جعفر سادے کو دیکھا اس قسم کا کوئی واقعہ ہے یا اکایت آپ کے لیے تو یہ ہمارے یہاں کنڈوں کا رواج ہے تو لفظ ٹا جو ہے یا تو وہ آپ اور برتن میں بنا کر کھائیں بھی ٹھیک ہے نیاز پر بیب وقت حضرت امیر ماویر رضی اللہ کا نام بھی لیا جانا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں ڈفرینٹ تاریخ ہیں جو حضرت امیر ماویر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مروی ہیں ان کا دنیا سے پردہ فرمانا تو شیئر کسی ایسے کرتے ہو تو ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں نام لے لیا کریں اور اگر بائیس کو آپ نے کرنا ہے تو پھر نیاز امیر مطلب نام جو ہے وہ حضرت میرے ماغر زردان کا نام ہونا چاہیے اور اس کا ثواب آپ دونوں کو بھی نہیں بھائی لیتے تو کوئی فرق نہیں جی جی نہیں فرق تو کسی میں بھی نہیں پڑتا عمران بھائی فرق کی باتیں ہیں وہ تو آپ مطلب نیاز کبھی کسی بھی کسی کے نام کی بھی لے دیں لیکن آج کل یہ جو ایک بات میں مشہور ہے کہ علیہ تشیہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ علیہ پردہ ہے دنیا سے اور وہ اس خوشی میں کرتے ہیں نام انہوں نے اس کے پیچھے کوئی بھی کوئی چیز گڑھ دیا تو اگر یہاں پر اس قسم کی اقتضادات اگر آ رہے ہیں تو اس میں احتیاط تو بہتر ہے میں آپ کی بات ہی سمجھ رہا چلیں چلے بھیک ہے ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے بہرحال ہم اپنی ویو شیئر کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ایک ویو ہوگا آ جائیے سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مقصر تمجن بھائی آواز آ رہی ہے میری جزاک اللہ دیکھیں برف تو بہت بڑا ہے شیعہ خوشی میں مناتے ہیں ہم ای سارے ثواب کے لیے مناتے ہیں بہت بڑا فرق ہے ہم اس دن حیرت امام جعف شادی کی مناتے ہیں وہ حاید امیر معاویہ کی خوشی کی مناتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اگر صرف امام جاف صادق کی بھی منائیں تب بھی بہت بڑا فرق اور اگر امیر صرف امیر ماویہ دھی اللہ کی منائے تب بھی بہت بڑا فرق اور اگر ہم امیر معاویہ دی اللہ تعالیٰ کا عرس بھی منائے تو بھی بہت بڑا فرق عرس کسے کہتے ہیں عرس کے اصل معنی کیا ہے کوئی بتائے گا یہاں پر رس کے اصل معانی کیا ہے دین کا ہم ارس مناتے ہیں کسی کو معلوم ہے اس کے معانی میرے کسی کو نہیں معلوم ارس کے معنی ہے خوشی کے صحیح ہے یہ لفظ عروس سے نکلا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے تو قبر میں جب فرشتے اللہ کے ولی کو یہ الفاظ کہتے ہیں سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے تو اس سے یہ عرس نکلا ہے تو یہ دن اولیاء کرام کے لیے اولیاء کرام کے ماننے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ ان کو اس دن انعامات سے نوازا جاتا ہے تو آج تک کسی بھابی دیوبندی نیت نے کہا جناب تم فلاح بزرگ کے مرنے پر خوشی منا رو حالانکہ عرص کا مطلب ہی اصل یہی ہے مانے خوشی منانا آج تک کسی نے یہ تو نکام ہے تو اگر ہم امیر معاویر دین اللہ تعالی کو عرس بھی منائیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے اور منایا یہ خوشی میں جاتا ہے غمی میں کبھی نہیں منایا تھا غم صرف تین دن تک جائز ہیں اس کے بعد غم جائز نہیں ہے ٹھیک نا غم منانا اسلام میں قرابتاروں کو دوست احباب کو صرف تین دن کے لیے جائز ہے صرف غم منانا بیوی کے لیے جو عدت کے مقرر ہے مدت ہے اس کو اتنے دن ہے لیکن عام رشدار دار دوست احباب کو صرف تین دن زیادہ ہے تو ہم غم تو منائیں گے نہیں امیر ماوریہ تعالیٰ شیعہ مناتے ہیں دیوبندی منانا چاہے تو منا لیں با بھی غم منانا چاہے تو منا لیں اگر منائیں گے تو شریف حدیث کے اور شریر کے خلاف کام کریں گے غم بنا کر تو عرس منانا یا جسے ہم یوم بھی کہتے ہیں یوم بناتے ہیں یہ سب کے سب خوشی کے دن ہے یہ یہ غم کے دن نہیں ہے خود رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ اللہ تب تعالی کے اولیاء کرام جو ہیں ان کا مقام شہدہ کی طرح ہے اور وہ اپنے رب کے یہاں شہدا کی طرح زندہ ہیں جی ہاں یوم رضا ہو گیا یوم صدیق اکبر ہو گیا یوم عمر فاروق ہو گیا یوم عثمان غنی ہو گیا یوم علی ہو گیا اس طرح جتنے بھی یوم آتے ہیں یوم شہد عہد ہو گیا یا بزرگ دین کے لفظ عرس ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب کا سب خوشی کا دن ہے حتیٰ کہ عشورہ کا دن بھی غم کا دن نہیں ہے ہمارے لیے وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے جو اسے غم کے طور مناتا ہے تو انتہائی جہالت والا کام کرتا ہے اگر وہ غم کے غم والا دن مناتا ہے اسے تو تو غم بالکل بھی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں جناب یہ غم کے طور منانا چاہیے اور اس میں رونا پیٹنا اور کپڑے اور کھانا نہیں کھانا چاہیے کپڑے پھاڑنا چاہیے کپڑے کالے پہننا چاہیے اور گھر میں کچھ نہیں بنانا چاہیے یہ سب بے وقوف و جہل ہے یہ شیعہ راوزیوں کا طریقہ ہے یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے سنی اللہ کے ولی صحابہ امبیا کا وصال نہیں مناتے دکھ نہیں مناتے امبیا تو زندہ ہیں صحابہ بھی زندہ ہے اپنی قبروں میں اور لکرام بھی زندہ ہیں تو ان کا یوم منایا جاتا ہے ان کا دن منایا جاتا ہے حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراہیں یہ جمعہ کا دن اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن آپ کی وفات ہوئی اور دیکھ لیں حادیث مبارکہ میں آپ آب ابن ماجہ کو اٹھا کر دیکھ لیں اور دوسری آبوداؤ کو اٹھا کر دیکھ لیں نبی کریم صلی السلام فراہم یہ آج کے دن غسل کرو نئے کپڑے پہنو اطر خوشبو لگاؤ یہ حکم موجود ہے آج کے دن کا جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے یہ نہیں قرار دیا گیا ہے کہ آج جمعے کے دن خد آدم علیہ سر والسلام کا, کا وسال ہوا تھا اس دن دکھ مناؤ کپڑے نہیں پہنو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو بلکہ اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اس دن کو مسلمانوں کو غسل کرنے کا نئے کپڑے پہننے کا مطلب صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اور خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ایام کو جس دن انہوں نے وفات پائی ہے ہم اس دن خوشی منائیں ان کی یاد کو تازہ کریں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ غم منایا جائے آج جو جاہر سنی بھی اگر کوئی کہتا ہے امام حسین کا غم منانا چاہیے اس دن خوشی کا ہے کی وہ سب سے بڑا جاہل وہی ہے شہادت کا مقام ایسا ہے کہ اس پر غم نہیں خوشی منائی جاتی ہے اس پر شہید زندہ ہے اس کو مردہ کہنے کو مانا منع کیا گیا ہے جب شہید زندہ ہے گمان کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو رشید میں گنگوہی فتا فتح میں کہتا ہے کہ اولیا کرام شہدا کی طرح ہیں اپنے رقیہ زندہ ہیں تو اولیا کرام کو بھی مردہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں ومان بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو مردہ صحیح اسی طرح صحابہ کا درجہ اولیا کرام سے بڑا ہے اب بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوں چودہ سے بھی بڑا ہے صحابہ کرام کا مرتبہ اور یقیناً بڑا ہے صحابہ سے چودہ کا مرتبہ صحابہ سے بڑا نہیں ہے صحابہ کا مرتبہ بڑا ہے تو جب شہید کا اتنا مرتبہ ہے تو آپ سوچیں صحابہ کا کیا مرتبہ ہوگا پھر ان صحابہ کا جو شہید ہوئے جنہیں صحابیت بھی نصیب ہوئی شہادت بھی نصیب ہوئی تو ان کا درجہ کیا ہوگا تو ان عیام میں نبی کریم علیہ شاہ اسلام ہر سال ہر شروع سال میں چودہ اہد کے مدار پر حاضر دیا کرتے تھے وہاں پر بخاری شریف کے عدیز نبی کریم اسلام چودہ اوہد کے مدار پر حاضر ہوئے آپ نے جس طرح میت پر نماز پڑھی آتی ہے اس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے پھر آپ نے امبر لگانے کو حکم دیا ہے پھر آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا ہے اور یہی یہ ہم کرتے ہیں اس میں. اس میں ہوتا کیا ہے صحاب دین کے وزارت پر حادثے دی جاتی ہے وہاں پر ممبر سجائے جاتے ہیں علماء کے بیانات ہوتے ہیں قرآن خانی ہوتی ہے یہ عمل نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے یہ اب بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ میری امت شرپ میں مبتلا نہیں ہوگی میں آپ کو اگر مجھے یہ حدیثی مل جاتی ہے تو میں آپ کو وہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ میری امت جو ہے یہ شرک نہیں کرے گی جس کے آخری الفاظ یہی یہ ہیں اس کے بعد کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے دنیاوی کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور مجھے اپنے بات تمہارا شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے مجھے ابھی اس میں مل نہیں رہا ہے شرک کے حوالے سے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی نہیں مل جائے مل جنا ابھی میں نا آپ لوگوں سے دیتا ہوں ایک منٹ مجھے بھائی ابھی میں آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے مجھے ایک تو کام بھی آیا ایک تیسیز آئے ہوئے اس میں مجھے ذرا ہاشی ڈالنے کافی بڑا کام ہے آج صبح ہی میں کمپیوٹر کر دینا اس کے علاوہ میں ابھی جواب دے رہا تھا ایک دیوبندی کو اس نے جناب آپ لوگوں نے شجرا لکھا اور شجرے میں نبی کریم کیا نام ہے اپنا اعلی حضرت اور آپ کے بھائی پر مولانا عامرزہ خان صاحب پر اور دوسروں پر درود بھیجا دی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اب جب میں نے اس حوالے کے ساتھ وہی علیمان ڈاٹ کام سے میں نے چند کتابوں کو الاسکار اور اسی طرح امام نووی کی اور کتابوں کو میں نے بھیجا میں نے اس کو میں نے آرٹیکل لکھ کر میں نے, آرٹیکل لکھ کر جب میں نے وہ آرٹیکل کہہ رہا ہوں میں نے حوالے کے ساتھ عبارت لکھ میں نے اور میں نے یہ سب بھیجا میں نے میں نے لگا امام بخاری پر امام نووی کو اعتراض لگ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں مسلم شریر کے مقدمے میں مرسلین پر درد بھیجا ہے مستقل تبن طبعا انہوں نے مرترین پر بھی درود بھیجا ہے لگاؤ امام مسلم کو خطواہ امام نووی میں اپنی دو کتاب میں اسکار میں اور ایک اور کتاب ہے العدب المفرد میں ادب المفرد میں ایک اور کتاب ہے دونوں میں امام مسلم. کیا نام اپنا امام نووی نے بستان عارفین ان دونوں میں آپ نے صالحین پر اور تابعین پر آپ نے یعنی کہ بستان عارفین میں تابعین پر درود بھیجا ہے اور الاسکار میں آپ نے سالحین پر درود بھیجا ہے تو میں نے کہا یہ لگاؤ فیس بک پر فیس بک بات چلتی رہتی ہے دیوبندی مجھے پوسٹ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اپنے اعتراضات میں ان کا جواب دیتا ہوں اس اللہ میں کوئی بات اب جب میں نے اس کا جاب دے دیا تو اس کا جاب تو اس کے بعد ہے نہیں اس نے کہ جناب رضی اللہ تعالیٰ نو اور جناب تم رضی الحال لکھتے ہو پھر کل تم کہو گے جناب سلام سلام علیہ السلام جو آپ کہتے ہو چیز جو ہے پھر آپ یہ لگانا شروع کرو گے پھر شیعہ میں اور ہم میں فرقہ رہ جائے گا تو میں نے اس کو پھر ایک اسکین دیا ہے جس میں حسین مدنی پر انہوں نے مر ہے مدنی میں انہوں نے حسین مدنی پر سلام بھیجا ہے تو مجھ سے یہی بات کرتا کہ میں جواب دے رہا تھا ٹمنجن بھائی نے یہ سوال پوچھ لیا آ جا ٹمنجن بھائی میں وہ حدیث ایک منٹ حدیث نمبر کیا لکھا آپ نے فور تھری فور فائیو فور تھری فور فائیو نبی کریم علیہ السلام فرمہ کیا مجھے نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ حدیث نہیں ہے اس میں تو لکھا ہے کہ مجھے اپنی عمد پر شرک کا خوف ہے تو صحابہ نے پوچھ وہ حیات سرداد بن عوص عدی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کی عمد شرک کرے گی آپ نے کہا نہیں شرک ہاں شرک کرے گی لیکن وہ سورج کی چاند کی اور سنم کی یعنی کہ بوتوں کی پوجا نہیں کرے گی ریاکاری کاری کرے گی اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے شو آف کرے گی یہ وہ حدیث ہے میں وہ حدیث کرتا ہوں جو کتاب المغازی میں بخاری میں ہے یہ تو ابن معاذ شریف کا آپ حوالہ دیا نا مجھے یہ تو ابن ماجہ ہے یہ تو ابن ماجہ شریف ہے میں بخاری شریف بات کر رہا ہوں بخاری شریف پوری ہمیں پس ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا مجھے उرس پر, उرس کے حوالے سے اور وزارات پر حاضری دینا خاص طور پر کیونکہ نبی کریم السلام خاص طور پر مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے پھر آپ نے ادھر ممبر لگایا ہے ممبر لگا کا صحابہ کرام سے خطاب فرمایا ہے تو یہ ہمارے ارز پر بہترین دلیل ہے اس سے بڑی دلیل میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی اور ابن صحیح نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم اسلام کے بعد صحابہ کرام رضان اللہ تعالیٰ بھی شعدۂ عورت کے مدالت پر اس طرح سال بہ حاضر ہوا کرتے جس طرح نبی کریم اسلام حاضر ہوا کرتے تھے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بات کا مقصد بحث برائے بحث نہیں ہے آپ کی باتیں درست ہیں دیکھیں نفس میلار نفس عرس اور عیسی ثواب یہ چیزوں اس کا انکار کوئی ذی شعور شخص نہیں کر سکتا یہ مطلب کوئی ذی شعور اور جس میں تھوڑا بھی کچھ پڑھا ہو ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے کونڈے جو آج کل ایک رسم چلی ہوئی ہے ہمارے ہاں ہمارا مسئلہ دیکھیں خواب رہے ہیں خوشی خوشی ہم بھی مناتے جمعے کے دن جناب یہ حضرت ملا نبی جو آپ نے حجیز کو اٹھ کی بالکل وہ بھی ہے لیکن موسالانبینا کی قوم جو تھی فرون سے نجات کی خوشی میں بھی جو ہے تو وہ عید منایا کرتے تھے مطلب خوشی وہاں پہ بھی ہے خوشی یہاں پہ بھی ہے وہ خوشی جو ہے وہ فیرون سے نجات کی خوشی میں کرتے تھے تو شیعہ کی جو خوشی ہے وہ یہ والی خوشی ہے کہ وہ حضرت ماوی رضی تعالی سے نجات کی خوشی میں مناتے ہیں یہ دن ہم اس خوشی میں نہیں منا سکتے ان جیسے خوشی میں مطلب یہاں پہ ہمیں ڈفرین کرنا ہوگا کہ وہ خوشی مناتے ہیں وہ خوشی اس مناتے ہیں کہ ان کو نجات ملی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو فرون سے نجات ملی تھی لیکن بہرحال ہم تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کنڈے بنایا جاتے ہیں اس کی جو ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکا ہارا تھا اس کی بیوی تھی بعض ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں میں تو اندرون شہر رہا ہوں تو اس لیے مجھے اندرون شہر میں پلا بڑا ہوں مجھے بڑی چیزوں کا پتا ہے ایسی کچھ نیازیں ہیں کہ جہاں پر نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ حدیث پڑھی جاتی ہے وہ کتاب سی ہوتی ہے وہ کہانی ہوتی ہے دس بیویاں نیاز ہوتی ہے میری خود ماں جاتی تھی جرم میں اپنی والدہ کی بات وہ محلے کی عورتیں ہوتی ہیں کٹھی تو میں کہتی ہوں تم کیا کرتے ہو مرد بچے ادھر بیٹھ جائے کوئی مر کوئی مطلب بچہ آئے نہ کوئی ہمارا بھی کوئی مٹھائی کھانے کا دل کرتا تھا نا تو میں کہتے ہیں یار مجھے بھی دو بیٹھائی تو کہتے ہیں نہیں نہیں مرد نہیں کھاندے اچھا تو بھائی اس میں کیا کرتے ہیں اس میں کہانی پڑھتے ہیں کہانی ہوتی ہے دس گیلیاں اپنے کوئی کہانی ہیں پھر اسے دعا کر لیتے ہیں سمجھ میں عمران خائی نہ جاتی ہے حدیث پڑھی جاتی ہے کچھ اور نیاز دے دی جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں ہیں مطلب ان کا نہ ہی تو کوئی اصل ہے اور نہ ہی کوئی جواز ہے تو اسی طرح مطلب یہ اس قسم کے ہمارے یہاں بڑی چیزیں تو میں ان چیزوں میں بات کروں مطلب نفسے یا اصل میں ہم بات ہی نہیں کر رہے اصل تو ہمارا موزوں نہیں ہے یعنی کل بھی ہماری بحث ہو رہی تھی وہ اور میں اس قسم کی نیاز ہی مطلب یہ تو میں نے اپنی خود دیکھی ہوئی ہے اور جو کنڈا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم تو اس کی حقیقت کی مطلب ڈوننا چاہتے ہیں اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی ہیت کو ہمیں بدلنا ہوگا اس کی شیپ کو ہمیں بدلنا ہوگا جیسے آپ نے کل کہا کہ پھر کنڈے والے جو خاص برتن ہے اس میں نہیں ہونے چاہیے کسی اور میں کر ایک مخصوص چیز نہیں پکنی چاہیے کافی چیزیں ہو جانی چاہیے بلکہ کل کون کہہ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے مجھ کہہ کل کہہ رہا تھا مجھ سے جناب ان کی آپ نہیں کہا تھا نا شاید کوئی والدہ تھیں اور وہ کچن میں کوئی نہیں آتا تھا اور پوری رات سب پروگرام ہوتا تھا تیاری کی جاتی کوئی مخصوص قسم کی کوئی تو بھائی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی شدت سے اس کا تیاری تو اس کی مطلب ایک واقعہ ہے ایک حکایت ہے اس کی بیس فرہم ہم کرتے ہیں تو جہاں سے یہ چیز نکلی ہے تو ان کے پس پردہ ان کے مضمون مقاصد کیا تھے کیا وہ اس قسم کی خوشی تھی کہ ہم اس سے نجات ہمارا تو وہ ذہن نہیں ہو سکتا عرس منانا چاہیے وہ تو مطلب جواز ہے ہمارا مقصد یہ ہے جو یہ مطلب مطلب کنڈا یا اس قسم کی نیازے جہاں پر نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ حدیث اور مطلب یہ کہانی پڑھ لی جاتی ہے اس سے ہم بات کریں آجیز السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ دیکھیں ٹمجین بھائی آپ کسی بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اور فہا نے مدسین نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ حسن زن سے کام دینا چاہیے بظاہر اگر وہ چیز ہمیں غلط لگتی ہو لیکن ہمیں اس میں سے حسن زن رکھنا چاہیے صحیح ہے نا جب تک ہمیں اس کو پکا یقین نہ ہو اور کسی مسلمان کے لیے آپ یہ چیز نہیں سوچ سکتے کہ وہ یہ دن امیر اللہ دعنوں کی خوشی میں اس طرح کی خوشی مناتا ہے جس طرح شیعہ مناتے ہیں اللہ سو ماض اللہ کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا ضعیف ضعیف اعتقاد والا کیوں نہ ہو تو بات فرق آ گیا فرق آ گیا خوشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ اچھا ہوا نجات مل گئی ایک یہ خوشی کہ ان کو دنیاوی زندگی نجات نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انعامات دی اس چیز کی خوشی صحیح؟ دونوں خوشیوں میں بڑا فرق ہے کہیں کہ دونوں کو خوشی لیکن دونوں بڑا فرق ہے اب ڈیئر اور ڈیئر میں اگر آپ لگا لیں میں آپ کو اگر ڈیئر کہوں صحیح ہے نا اب کوئی آپ کو اس روم میں بیٹھا کہ جناب عمران بھائی آپ نے تو بھائی کو آپ نے ریچ کہہ دیا میں نے کہا نہیں بھائی میں نے ڈیئر کہا ہے نہیں آپ نے ریچ کہا ہے ڈیئر کے معنی بھی ریچ ہے میں نے والا ڈیئر نہیں کہا ہے میں نے پیارے والا ڈیئر کہا ہے میں نے لفظ دونوں سیم ہیں لیکن کہنے والے کا مقصد کیا ہے وہ میں جانتا ہوں دوسرا اس کو اگر اپنے اندازے سے نہ اس کو دوسری طرف لے جائے تو اس کی غلطی میری غلطی نہیں ہے صحیح ہے میرے خیال سے یہ مثال آپ کو آگئی ہوگی اس سے اچھی مثال کوئی اور نہیں ملے گی آ جائیے جی السلام علیکم بھائی دیکھیں نہیں بات آپ کی بالکل درست میں آپ کی بات کسی بات سے انکار نہیں کر رہا کسی بات سے میں انکار نہیں کر رہا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ حضرت ہے میرے معاور ادرکر کی دنیا سے پردہ کس دن ہے مجھے نہیں معلوم تھا تو مجھے مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہو لیکن میجورٹی کو نہیں معلوم ہوتی چیزیں ایک معاشرے میں ایک رسم چل پڑتی ہے اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کل کو ان کو کسی وادی کے سامنے پڑے اور وہ حقائق ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ ہم سے آ, ان کے دل میں ہمارے ہی سننی ہو اور اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے اس کیا کہتے ہیں لوگ, کیا؟ ہمارے خلاف ان کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نا یہی باتیں اگر ہو کر آرٹیکل پڑھ لیں ہاں کدورت یا جو بھی ویسا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس سلسلے میں مکمل اور جیسا یہ آج کل یہ جو ویلنٹائن ڈے بن گیا ہے ایک ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے جناب اب یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے ایک کیا کہتے سمپل ہے پیار کا جو صرف لڑکا لڑکی تک ہی ہوتا ہے اب اس کو ختم ہی نہیں ہوتی بھائی تو میں نے ایک دن ایک جگہ پہ بیٹھا میں کہ نے کہا آپ تھا کہ امی کے جو ہے تو ماں باپ بہن بھائیوں کو ختم ہوتی نہیں اس کا شکل تو آپ بگاڑ سکتے ہیں نا آپ تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے یہ یہ اس کا کریں پوری دنیا کا میں ہر وقت کریں وہ تو جب آپ اسارے ثواب کرتے ہیں سب کے نام میں اللہ سے شروع ہوتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر سرکارسلم کے انبیاء صحابہ تمام لوگ آ جاتے ہیں اولیا بھی آ جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے خاص اور خالص فلاں بزرگ فلاں صاحبی کو اشارے ثواب ہونا چاہیے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھاپ لگی ہوئی ہے اس چھاپ کو مطلب اس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنے بھائیوں کو اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے یہ مطلب میرا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو رسمن پائی جاتی ہیں یہ چیزیں رسمن تو موجود ہیں اور ہمارے ہاں جہاں تر وہ عورتوں میں ہوتا ہے مردوں میں تو ہوتا بھی نہیں عورتوں میں خاص کر ہوتا ہے اور مردوں میں ہوتا, ہوتا, ہوتا بھی نہیں عورتیں ہوتی, ہوتی ہیں جی آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور میں نے ایسے ضعیف الاحت لوگ دیکھے ہیں اپنے پشاور شہر گنج محلہ جو گنج کے ایریا ہے وہاں پر اہل تشریح کافی زیادہ تھے ان کے محلے میں مطلب جو شیعہ نہیں ہوتے وہ سنی رہتے سننی مراج نہیں کہ بریلی ہیں سارے جو لوگ جس وقت میں اس کو فکر لیکن شیعہ نہیں تھے وہ اس قسم کی سنی لیکن اس حد تک ذیل اتحادی تھی کہ وہ باقاعدہ وہ جو گھوڑا گزرتے اس سے بھی ویسے ہی پیار کرتے ہیں اتنا ہی لگا اتنی عقیدت کرتے ہیں کیوں کی اسی محلے میں پلے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں ڈومینیٹڈ ایریا ہوتے ہیں نا فارزامپل انڈیا تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہندوؤں کا ادب احترام کرتے ہیں اس ادب ہیں کہ آپ کو جب آپ پاکستان سے جائیں گے آپ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی وجہ زی سے مسلمان لگیں گے بطبو, تو ہوتا ہے نا یار، ایک آم سی والے کو تو بہرحال یہ ای ان حقائق کی طرف متوجہ کرنی چاہیے کہ بائیس رجب پندرہ رجب چھبیس رجب چار رجب یہ جو دن ہیں یہ حضرت ابیر معابر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے دن ہے اور خوشی یقیناً بنانی چاہیے ان کا چاہیے لیکن جو اہل تشہیر کرتے ہیں وہ ان سے نجات کی خوشی کرتے ہیں تو اس قسم کی ہم نہیں کرتے اور نہیں میں کسی کے بارے میں اس قسم کا نہیں سوچتا کہ یار میں کسی کے بارے میں اچھا زن رکھتا ہوں اس نے تھا تو اب تک ہم کھیرے کھاتے تھے نا ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کنڈے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہم بس کھیرے جا کر کھا لیتے ہیں ادھر آج ادھر کھیرے جا رہے ہیں دوست کے گھر اور کھا لیا حقیقت کا نہیں پتا تھا تو مطلب جب دو چار دن مجھے اس کا پتہ لگے میں خود پریشان مجھے نہیں پتہ تھا تو میں پریشان ہو یہ تو باہر حالات ملے تو پھر بیٹھے اس پہ پڑھا تو اس کی سامنے آ گئی تو مطلب حصے زن تو ہے کوئی مسلمان حضرت کہ گستافی تو کچھ سنی نہیں کر سکتا لیکن جس طریق سے ہم خوشی منا رہے ہیں اس کو تھوڑا چینج تو کر سکتے ہیں یہ میرا مقصد ہے اگر کنڈے کر ہی ہیں تو کنڈوں کو یہ لفظ جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا پھر ہم اس لفظ کنڈا کوئی چینج کر دیں کوئی اور کر یا اس پہ جو ختم قرآن نام دیا جاتا ہے امام جعفر صادق کا جو متقل دن ہے امام امیر کا تو وہ نام حضرت رضی اللہ تعالیٰ کر دیں اور فاتحہ دونوں کی کر دیں یا اگر امام جعفر صادق ایک دن امام جعفر سادی کے دن کر دیں دوسرے دن ان کی کر دیں یہ سب پاسبل ہے یا دن کو آگے پیچھے کر لیں دو ختم پروگرام کر لیں یا اگر بہت زیادہ شک ہے تو پھر اس مہینے سے پہلے کر لیں یا اگلے مہینے میں کر دیں پاسبلٹی تو بہت ہیں بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس ہم بہتری لا سکتے ہیں جی ہم جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے جائز تو ہر چیز جائز ہے حسان بھائی ہم جائز تو ہر چیز جائزوں عمران بھائی سمجھ گئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری ہم جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا ہم مطلب کے آپ آئیے عمران بھائی آپ سمجھ جائیے مجھے سمجھ الفاظ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ دیکھیں کمجن بھائی ابھی یہ دیکھیں شہروں میں تو وہ چیز نہیں رہی ہے جو کہ اب آپ لوگوں کا بھی نہیں معلوم کہ پشاور میں کیا ہے لیکن کل میں نے جو ہے نا کل پرسوں میں نے جو کنڈوں کی دو جگہ میں نے جو دعوت کھائی ہے تو اس میں بھی اب وہ چیز نہیں ہے ہمارے لوگوں کو علماء نے جس طرح ایجوکیٹ کرا ہے اور لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ پہلے کی طرح جو گھر کے اندر ہی رکھتے تھے گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے اس طرح کی چیزیں اور پھر خاص مخصوص چیزوں پر ہی دلاتے اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہونی نہیں چاہیے جناب صرف وہی ہوگی تو ان چیزوں میں اب چینجنگ بہت حد تک آ چکا میں نا آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ خاص طور پر گھر سے نہ سننی ہو اور گھر سے نہ نکالتا ہو بات نہیں ہو رہی مجھے ایک ری ان روایت بات ہو رہی ہے کہ ان کنڈوں میں جو شیوں سے ملتی جلتی جو بعض علاقوں میں بعض جاہج سنگنی جو آج تک کرتے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے وہ بات ہو رہی جائز ناجائز کو کوئی نہیں کہہ رہا جاہی سمبھی سبھی جائز کہتے ہیں تمام علما اس کو جائز کہتے ہیں کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا تو ایجوکیٹ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں میں خود ایجوکیٹ کرنا ہے اب بہت سے ذرائع آ چکے ہیں آج کل موبائل اتنا عام آ چکا ہے کہ آپ ایک ایس ایم ایس ایک کو کریں تو وہ آگے دس بیس کو بھیج دیتا ہے ٹھیک دی? ہے تو ایک, ایک یہ ذریعہ ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ آپ میسج کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کریں جہاں پر وہ نہیں ہو آپ ان کو کلام کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کریں جو آپ کو کلام مقصود نہ ہو تو پھر اسی طرح لوگوں کو کہیں کہ جناب ہم نے آپ کو بتایا آپ دو کو بتائیں جب ایک بندہ ایک چیز کو سمجھ جائے گا وہ دوسری جگہ وہی چیز کرتے دیکھے گا تو انہیں ٹوکے گا جیسے ایک گھر میں یہ دس بیویوں کی کہانی اور جناب سعیدہ والی کہانیاں جو پڑی آتی ہیں نا خاص یہ بھی عورتوں کو ہی مشورہ مش ہے بہت زیادہ تو وہ پڑی آتی تھی ان بھائی نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو سمجھایا بیٹھا کر اس کتاب سے دو سو ہیں ان کو بتایا پھر میں نے مفتی اکمل صاحب کی کتاب میں نے بائی کری اور وہ پھر ان کو لیا کر دی انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہ پڑھ کر سنائی کتاب مفتی اکمل صاحب کی کیونکہ اگر وہ زبانی یا کہتے تو میرے خیال سے نہیں مانتی عورتیں انہوں نے ایک عالم مفتی کتاب جا کر پڑھ کر سنائی تو ان کے گھر والوں کو سمجھ میں آئی پھر وہاں سے ان کی نانی گھر ہوتا تھا ان کی نانی کو وہ کتاب گئی وہاں سے اور دوسروں کو بھی وہ کتاب گئی وعلیکم السلام و رحمتہ تو اس طرح بھی آپ چینجنگ لا سکتے ہیں لوگوں تک حقائق اب ہم صرف بولتے رہے کریں کچھ نہ تو ہوگا تو کچھ نہیں صرف بولنے سے اور سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا اس دور میں تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے لیے عملی نمونہ جہاں آپ دیکھیں گے ایسی چیز ہوتی ہے وہاں جا کر روکیں روکیں ایک جگہ سندھ میں گئے اب وہاں پہ خطبہ جو ہے وہ سندھی میں ہو رہا تھا خطبہ جو وہ سندھی میں ہو رہا تھا ہم نے امام صاحب بولے جناب سندھی میں کر جناب وہ عربی سمجھتے نہیں ہیں میں نے کہا شہروں میں کون سے لوگ عربی سمجھتے ہیں آپ بیان سندھی میں کریں اس کے بعد خطبہ جو لازم ہے شرط ہے واجب ہے آپ اس کو عربی میں ہی کریں پھر ان کے بعد سمجھ میں ان کو سمجھایا ان کو حوالے دیا ہمارے ساتھ ایک عالم پتا کہ جامعہ کے ہم سے اچھے درجے پڑھتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ گئے انہوں نے بھی حوالے دیے تو ان کو سمجھ میں آیا بات ہے کہ جہاں پر کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو اگر آپ صاحب علم ہو آپ کو معلومات ہو حوالہ ہو تو آپ ان کو بیان کریں شرمائے نہ ڈرے نا بیان کریں آپ لوگ ہم کیا ہم سے آپس میں تو بات کر لیتے ہیں لیکن لوگوں تک ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے کی بات نہیں ہو رہی کتے کی بات نہیں ہو رہی نہیں ناجائز نہیں مطلب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم یہاں پر جو سندھی لوگ ہیں وہ عربی سمجھتے نہیں اس وقت ہم سندھی میں خطبہ دیتے سب نے کہا جناب سندھی میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے سندھی میں خطبہ دینا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہی ہوگا جی جمعے کا جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہی ہوگا وہ سندھی اردو انگلش فارسی اور دوسری زبانوں میں نہیں ہوگا وہ خالص سطن عربی میں ہی ہوگا چاہے وہ کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کیا ترکی میں کسی کا جمعہ ادا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم وہاں کیا کس زبان میں ہوتا ہے وہاں سنگھائی کس زبان میں ہوتا ہے زبان میں ہوتا وہاں ترکی زبان میں ہوتا اچھا ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ آپ کو چیز بتاتا ہوں مدنی ڈائری اگر کسی کے پاس ہو تو وہ ایک چیز اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جہاں پر خطبے لکھے ہوئے نا اس میں مسئلے لکھے ہوئے شروع میں خطبے سے اوپر خطبہ جمعے میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعے کے لیے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سوا تین مرد اور اتنی آواز سے ہو کے پاس والے سن سکے اگر کوئی امرے مانے نہ ہو تو اگر نہ ہو تو اگر زوال سے بیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا تنہا پڑھا یا عورت کے عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑا تو آقل بالغ مرد ہیں تو ہو جائے گا خطبہ و نماز میں اگر زیادہ فاصلہ میں آپ کو وہ عربی والا یہ آخری غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسرے الفاظ زبان خطبے میں خلط کرنا خلاف سنت متواترہ ہے یوں ہے خطبے میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگر عربی ہی کے ہوں ہاں ہاں دو ایک شعر عربی پن و نسائے کے اگر پڑھ دیے تو حرج نہیں باہر شریف میں یہ بات لکھی ہوئی آذان بھی ترک زبان میں ولہ عالم جنا میں کچھ نہیں کر دیتا اس پر ہماری بتائیں ولہم دلّا بھائی آپ کو بھی تھوڑا بہت سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا نا عربی لباس پر داڑھی پر پابندی تھی اچھا اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی سوال نہیں ہے میں نے اس میں آپ کا بھی پورا پڑھا نہیں ہے میرا فرض ہے وہ شیئر افسوس کے لئے. نہیں شیعہ جو ہے افسوس کے لیے نہیں وہ امیر میرے ماحول اللہ تعالیٰ کے انتقال پر وشال پر آپ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں کہ معذ اللہ وہ ان کا مطلب کہ ان کی شیعوں کی ان سے معذ اللہ اب میں الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا وہ ہم نے خوشی نیت ہے اصل چیز نیت ہے صحیح ہے نا اب بھی وہاں کے مذہبی لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ میرے خیال سے شفاف ہوں گے جبھی یہ کیونکہ شفافے کے یہاں غالباً داڑھی کا کچھ مسئلہ ہے غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے سنا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شوافے کے یہاں غالباً ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ان کے یہاں شاید خطب خود بے, خود بے کا بھی شاید ہو اور یہ باہر شریف میں جس طرح لکھا ہوا ہے تو وہ میں نے آپ کو بڑا بہت سنا دیا یہ اسی میں لکھا آپ کو دائری سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اس وقت وہاں کے اقتدار میں اسلام پسند پارٹی ہیں لیکن کسی کی ہی ڈاڑی نہیں ہے ول اس مسئلے پر تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا آج اجیت تاریخ بھائی آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں السلام علیکم آواز آ رہی میری روم میں ٹھیک ہے جن اچھا سدا رضا بھائی وہ آپ سے یہ تھا کہ جیسے بعض لوگ جیسے پہلے جو تھے نہ شنی لوگ اس میں کئی لوگ ارتقال بھی فرما چکے ہیں لیکن وہ کبھی ہے جیسے آپ تعزیہ وغیرہ نکلتے ہیں نا اس میں جان جاتے تھے یا جیسے کوئی جیسے ان کا جو نکلتا ہے گھوڑا وغیرہ جو دس محرم کو نکالتے ہیں یہ لوگ اس میں بھی آ کے مطلب مٹھائی اس کے مطلب گھوڑے کے اوپر نیچے سے کر کے پھر وہ آئی مین وہ کہتے ہیں پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا بھی ہو رہا ہے روتا ہے گا گھوڑے میں اس ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ اس کو احساس ہوتا ہے گا کہ یہ لوگ آئی مین کیوں اس طرح کا کر رہے ہیں آئی مین وہ لوگوں کا مطلب کیا ہے اگر جو جیسے جنہوں توبہ کر لی ایسے کام کرے تو چلو انہوں نے توحبہ کر لی لیکن جس نے نہیں کری تو اس کیا دعائیں مفرد کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ بھائی اس نے ایسا مطلب پتہ نہیں یہ کام اچھا ہے یا برا ہے کیا ہے لیکن ان کی مطلب رغبت تو اس سے تو نہیں تھی لازنے میں گھوڑے سے یا وہ شیعہ کو تو نہیں مانتے وہ لوگ لیکن صرف کہ وہ ان کو یہ فیلنگ تھی کہ, کہ یہ اس طرح کرنے سے شاید اللہ تعالی مطلب ان کی شاید دعائیں قبول کر لے یا ان کی جو بھی پرابلمس وغیرہ ہیں سالو ہو اور جہاں تک ان کی بات ہے ٹرکش لوگوں کی تو وہ لوگ میں بھی کافی مسئلے कि گے کہ اگر जहां اگر جہاں پہ اگر عورتیں ساتھ نہیں ہوں نا جیسے اگر ان کے اگر کوئی محفل ہوتی ہے تو اگر اگر آپ بولیں کہ وومینس کو آپ سپریٹ رکھیں عورتوں کو اور مینس کو الگ رکھیں تو بولتے ہیں ہم ایسی ہم دعوت میں نہیں آتے ہیں ایون آپ ریلیجیس دعوت کریں یا کوئی بھی کریں لیکن اگر یہ ٹرکش لوگوں کو آپ ان کو انویٹیشن دیں کہ آپ بھی تشریف لاؤ تو بولتے اگر جوائنٹ گیدرنگ ہوگی تو ہم آئیں گے اگر الگ الگ آپ بٹھاؤ گے یا پردہ بیش میں کرو گے تو, تو ہم نہیں آئیں گے تو میں نے اس طرح کی تھی مطلب ہو سکتا ہے سارے ایسے نہ ہو تو میرے کچھ فرینڈس ہیں ان میں شاید یہ پرابلم ہوگی شاید اب سارے تو شاید ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اور جہاں تک آپ کی بات صحیح کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے نہ کہ آپ اس کا نام بدل دیں کہ وہ اس طرح فاتیا ہے یا تو کیا ہم چالیسواں کا نام بدل دیں گے چالیسواں تو اپنی جگہ رہے گا لیکن جو اس میں برائیاں ہیں یا اس کے اندر جو مطلب اسلامی حساب سے باتیں صحیح نہیں ہیں وہ آپ بالکل ختم کر دیں تو نام جو ہے وہ بتعزیری رہے گا اور میرا یہی تھا آپ سے سوال تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم السلام علیکم اللہ دیکھیں جب گھوڑے کو مہینے بر دو دو مہینے جب زنجیر بان کا کھڑا رکھیں گے اذیت دیں گے تو جناب عشورہ کے دن وہ روئے گا ڈالی ہوگا خوشی سے اس لئے گا کودے گا تو نہیں اور بیسیکلی اس کو تو سن کیا جاتا ہے گھوڑے کو ورنہ گھوڑے کے نیچے سے گزرے گھوڑے کو کوئی کو ہاتھ لگائے دس چیزیں اس کے اوپر ہو تو وہ بتک جائے گا اتنی آرام سے کھڑے کا چلنے والا گھوڑا نہیں ہے وہ جانور ہے کوئی انسان نہیں ہے کہ اتنی آرام سے وہ کسی نے اس کو لگام ڈال دی ہے وہ چلتا پھر رہا ہے تو یہ گھوڑے کو جنجیرے باندھ میں نے خود دیکھا زنجیرے بندی بھی اس کو کھڑے ہوئے یہ میرے گھر کے قریب انچولی ہے وہاں پر امام باڑے کے سامنے گراؤنڈ جہاں پر ان کے محرم سے پرے گھوڑے آئے تھے جنہیں جنجیرے چاروں پاؤں پر جنجیرے باندھ کے کھڑا رکھتے ہیں وہ کئی کئی دن تک ان کو یہ سن کر دیتے ہیں جن کو احساس کی بالکل حصی ختم ہو جاتی ہے گھوڑوں میں اور دوسری بات گھوڑا جو ہے امام حسین گھوڑے کی سواری خود شیوں میں بھی ثابت نہیں ہے خدشیوں میں بھی زلجنا کی تاریخ ثابت ہی نہیں ہے جتنی بھی ان کی پرانی تواریخ کی کتابیں اور جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں ان میں اونٹ کا ذکر ہے اونٹنی کا ذکر ہے اونٹوں پر سوار ہوئے تھے تمام اہل بیت بیوڑوں اور گھوڑے کا ذکر نہیں مامی حسین کے یہ لوت بن یاح ابھی مخنف نے اسے گڑا ہے سب سے پہلے باقی رہا جنہوں نے اس طرح کی چیزوں میں شریک ہوئے ہیں اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے اشار ثواب کریں ان کے لئے دعائیں مفرت کریں صدقات دیں ان کے لیے اللہ کا تعالیٰ قبول کرنے والا ہے فرمانے والا ہے حدیث کمار کا مفہوم اس طرح ہے کہ کچھ لوگ قبر میں جائیں گے تو بے حد گناگار ہوں گے لیکن جب اٹھیں گے تو وہ نیک ہوں گے مطلب کہ ان کی اولاد انہوں نے جو صدقہ کا جاریہ کیا ہوگا دوسری چیز وہ ان کو ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی رہیں گی تو ان کو ان گناوں کو مٹا دے تو ہر بلکہ تمام امت ہر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اتنے بھی مسلمان مومن گزرے ہیں اور جو آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے ان کو اپنے عیصل صواب میں یاد رکھنا چاہیے جس کے لیے کر رہے ہیں ان کو تو خصوصاً یاد رکھیں لیکن ہر کسی کو خاص اور عام سب کو ہے اپنے عیصا الحاب میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کبھی امید ہے کہ وہ توابراہی میں معاف کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ معاف کرے گا